امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جن کارندوں کو زکوۃ و صدقات وصول کرنے پر آپ نے مقرر کیا تھا ان کے لیے آپ نے یہ ہدایت نامہ تحریر فرمایا اس ہدایت نامہ کے چند ٹکڑے ہم آپ کے لئے یہاں پیش کر رہے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ حق کے ستون کھڑے کرتے تھے ہر چھوٹے بڑے اور پوشیدہ و ظاہر امور میں عدل کے نمونے قائم فرماتے تھے امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ہدایت نامے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ واہدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو اور دیکھو کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا اور اس کے املاک پر اس طرح نہ گزرنا کہ اسے نہ گوار گزرے اور جتنا اس کے مال میں اللہ کا حق نکلتا ہو اس سے زائد نہ لینا جب کسی قبیلے کی طرف جانا تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی بجائے پہلے ان کے کنویں پر جا کر اترنا پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا یہاں تک کہ جب ان میں جا کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا اس کے بعد ان سے کہنا کہ اے اللہ کے بندو مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے وصول کروں لہذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الادا حق ہے کہ جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں تو پھر اس سے دوہرا کر نہ پوچھنا اور اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ہاں نکلتا ہے تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر سختی و تشدد کیے بغیر اسی کے ساتھ ہو لینا اور جو سونا یا چاندی دھرم و دینار وہ دے لے لی لینا اور اگر اس کے پاس گائے بکری یا اونٹ ہوں تو ان کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اسی کا ہے اور جب اجازت کے بعد ان تک جانا تو یہ انداز اختیار نہ کرنا کہ جیسے تمہیں اس پر پورا قابو ہے تمہیں اس پر تشدد کرنے کا حق حاصل ہے دیکھو نہ کسی جانور کو بھڑکانا نہ ڈرانا نہ دھمکانا نہ اس کے بارے میں اپنے غلط رویے سے مالک کو رنجیدہ کرنا جتنا مال ہو اس کے دو حصے کر دینا اور اس مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ جون سا حصہ چاہے پسند کر لے اور جب وہ کوئی سا حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کرنا پھر بقیہ حصے کے دو حصے کر دینا اور مالک کو اختیار دینا کہ وہ جو حصہ چاہے لے لے اور جب وہ ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب پر متعارض نہ ہونا یوں ہی ایسا ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ بس اتنا رہ جائے جتنے سے اس مال میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ پورا ہو جائے تو اس بس تم اپنے قبضے میں کر لینا اور اس پر بھی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کر کے دوبارہ انتخاب کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع دو اور دونوں حصوں کو ملا کر پھر نئے سرے سے وہی کرو جس طرح پہلے کیا تھا یہاں تک کہ اس کے مال سے اللہ کا حق لے لو ہاں دیکھو کوئی بوڑھا بالکل پھونس اونٹ جس کی کمر شکستہ یا پیر ٹوٹا ہوا ہو یا بیماری کا مارا ہوا یا ایب دار ہو نہ لینا اور انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سونپنا جس کی دیینداری پر تم کو اعتماد ہو کہ جو مسلمانوں کے مال کی نگہداشت کرتا ہو اور ان کے امیر تک پہنچا دے تاکہ وہ اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دے کسی ایسے ہی شخص کے سپرد کرنا جو خیر خواہ خدا ترست امانت دار اور نگر ہو کہ نہ تو ان پر سختی کرے اور نہ دوڑا دوڑا کر انہیں لاغر و خستہ کرے نہ انہیں تھکا مارے نہ تاب و مشقت میں ڈالے پھر جو کچھ تمہارے پاس جمع ہو اسے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجتے رہنا تاکہ ہم جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اسے کام میں لائیں جب تمہارا امین اس مال کو اپنی تحویل میں لے لے تو اسے فہمائش کرنا کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ نہ رکھے اور نہ اس کا سارا کا سارا دودھ دھولیا کرے کہ بچے کے لیے ضرور رسانی کا باعث بن جائے اور اس پر سواری کر کے اسے ہلکا نہ کر اس میں اور اس کے ساتھ دوسری اونٹنیوں میں سواری کرنے اور دوہنے میں انصاف و مساوات سے کام لے تھکے ماندے اونٹ کو سستانے کا موقع دے اور جس کے کھر گس گئے ہوں یا پیر لنگ کرنے لگے ہوں اسے آہستگی اور نرمی سے لے چلے اور ان کی گزرگاہوں میں جو تالاب پڑے وہاں انہیں پانی پینے کے لئے اتارے اور زمین کی ہریالی سے ان کا رخ موڑ کر بے آب ہو گیا راستوں پر نہ لے چلے اور وقتاً فوقتاً انہیں راحت پہنچاتا رہے اور جہاں تھوڑا بہت پانی یا گھاس سبزہ ہو انہیں کچھ دیر کے لئے مہلت دے تاکہ کہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں تو وہ میں خدا موٹے تازے ہوں اور ان کی ہڈیوں کا گودا بڑھ چکا ہو وہ تھکے ماندے اور خستہ حال نہ ہوں تاکہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سنت کے مطابق انہیں تقسیم کریں بے شک یہ تمہارے لیے بڑے ثواب کا باعث اور منزل ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ اللہ